اللہ سوچو اللہ تعالی اٹھاوے آم کا اپنا مزل نگاہ جی دبا لو تو ممکن نہیں ایجنسییاں بھی اٹھیاں ایجنسییاں دے نال دب جاندی ہے اللہ رسول دے اٹھیا ایجنسی نال دبنا ممکن نہیں سمجھ گیا یہ گل ایجنسیے اور ایک ایک ہی جو زیادہ لیکن دوسرا ہیں. جو دوسرا پوری دنیا پر مسلمان لط رہے ہیں ان کے بارے میں کتنا ہے کثرت لال دنیا ملتفین قلت لال مسلمان کیڑے ایک ہے اسلام پور نہ جانے مطلب اس ہے اسلام کے بارے کو جبت عمر تو مرتبہ پوری دنیا دیا کلمی پڑھنے کا حکومت ساری مرتا حکومت تب مرتدین ہے تب اونسان دے سارے مرتدین ہے اللہ تبارک بہت آلا دی ترکو جو کر اللہ تولا لما کردو مجھے مجھے صورتان نے علامہ صاحب فرمارے کہ سنگی ویساہب پھر دیارے سنگی ویساہب پھر دیارے سنگی ویساہب پھر دیارے وہ یعنی وہ پانی میں لاگ ہے کڈے میں لاگ ہے پٹنے پر کالے ہے علاوہ پر شروع لزام نے انسانی تاویذ کی ذمہ داری کا تعین ہے لیکن اپ کے سامنے ہر ایک جانے بعد جو کوئی تمہاری نہیں وہ جاتا نہیں تو فاضو مکھانے گڑنے کا ہے لیکن باوجود جو ہے ان کے بچے نے کہ مگر بھی زیادہ زیادہ ہے کی وجہ ہے اس سے جڑ کر بے شہاب اللہ بجن اپ زیادہ نہیں اطمینان کے سبار نال پرائش تے لحاظ نال آزاد اسلام حاصل سال کو کار زیادہ نہیں ہے پڑھے پڑھنا چان کے متفق کلیباد قرآن شکر گزار بہت شکر گزار لوگ جو ہے وہ کم سمجھ آئی جی کہ نہیں چاہ رہا ہے مگر کی تشید کو آپ نہیں جانتے تک سکھ ایوگے چھپے اتنے تک داڑیاں پگا وہ بھی مگر بھی تہذیب کے افراد ہے اسلامی رکھا گیا وہ نیک کیسے کرتے ہیں تاریخ رکھا دیتے پگ رکھا دیتے یہ تو برطانیہ میں بھی چلتا ہے چلو میرے نال میں برطانیہ کتار مکھاوا ہیں نا بات صرف اتنا جان کے لگتے تھلے عوام ہوں لا علمی شکار نے رات میں حقیقت کھلیے مخصوص وہ ہے اپنی حکومت اپنی حکمرانی پیڑیاں کیوں اس واسطے پتا ہے کہ حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کے بچوں رکاوٹ نبھ سکے لہذا میرے تمام کفر اشاع او مال مال دولت دا مال دولت کرنا نا شراب یہ و دی تحضیب یعنی جزو اعظم اس مقصد آتے حکومت چاہیے کیونکہ حکومت تو بغیر سارے سیاح آدمی ہمیشہ پہاڑ بارش تھلے لگی آریا ویکان تو لیا باہر چڑھ گیا ستا گلام داقت ہوں چار قانونی مالی افراد قانونی طاقت مالی طاقت ابراہ جی طاقت بےکار سلطان تاکت بادشاہ کرنے بادشاہ نہیں. سے تاکت. یا طاقت والا تا خود بادشاہ دا. طاقت منگی آپ نے اللہ تعالیٰ کے طرف سلطان نشیر میں اور ملیا یہ حکومت کا تو ملک تو ساری حکومت دی یاد رکھنا میری جان. یہ ہماری سہایتا ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکی جتیا بندے تمام آج فرنگی حکومتوں کا ویس نظارہ خود کر رہے آپ تو بند کرا دین گے چینل بند ہو جانا مانا. مانا او جو جو جو بندے دندا دند لو یہ شرنج اگر دند کٹ لو جی مداری مداری جی مارا ہاں الفہ وہ جل سارا هون یہ یدا صافر جڑا او صاف تے یہ کوف یہ زہر ہے دیو کہ کوف یہ زہر ہے یہ زہر سارے فساد میں ہر برائی یورم زنا قتل و غارت جوات کتھے برائی نے یہ سارے دیاں شاخا نے جنیا نیا اسلام کے درخت دیا شاخلام اسلام دے درخت نو برائی نہیں لگی درخت نوکی نہیں لگی سمجھ نہیں لگی تا کر کے بزرگ لوگ اسمانہ پرماندن آسمان فساد کی خطر نہیں ہوئی اس واسطے کہ اسمانہ آسمان فرشتے رہتے ایک بھی کافر نہیں تا کر جو کے فساد ممکن ہی نہیں था। था। था। <laughs> <laughs> <तामाने> लगी <laughs> राती यो समझ रात में ये हो مرزائیوں کو اقلی کرار دلوا کر خوش ہو رہے ہیں سچی میں کیا مرضائی مد رہے کافر کافر تو کرارے بن نہ کو کلمے پڑھنے والے کو مور قرار دینے کا دنیا میں کیا فائدہ ہے لان پی کافر تو ہے تو سے جائے گا تو وہ مسلمان سمجھے گا تو خود کافر ہو کا <متحدث> فروئیں دلیا وہ کا <متحدث> فائدہ یہ ہوتا ہے کہ <متحدث> اسلام یہ کہتا ہے جو مرکز ہو جائے اس پر تین دن اسلام کو پیش ہوئے اسلام قبول کر رہے ہو تو, کر لے تو کر لے تیسرے دن نہیں کرتا قتل کر دیا قتل کر دے, قتل کر دے جی ہے اصل فائدہ اس کو کافر جی قرار دینے اقلیت قرار وہ جمہوری, تیرا کے جمہوری ہونا سکنا. سکنا ہے تیرا ملک جمہوری برابر حق نیٹے مرضی پہ کوئی ڈک نہیں سکتا منشوری <murs> مساج مساجد آرام ہے سور دور اسلام کے قاطل اسلام سپ کے ذریعے بولو کی ہے بنا پوری دنیا جیڑا ہر گھر فساد بے فی میا بہن جی بیا تمہیں دا بیج چھوٹا لیکن حقیقت پیدا ہوئے مثال دسلن فرق جی اس نال کی جرائم پیدا ہوں پتا جی عورت باہر نکلی پسند آ گئی اگا ہو گئی ہوگی اچھا یہ دسو اغوا جس جس پرچا سلا جرم بن گیا سبب کی اگوا اچھا پھر اگوا ہوں آج قتل ہو گئی مار دشکان دو جڑے رہے وہ ایک نو پتا لگا جا رہا دوسرا بھی کلاس بھی مار دا بھی مار دتا ہے قطل دو... دو... اچھا. اچھا. اچھا. دو... گنا مارکوٹ جیلا بنی کو موڈے فیتنا کتنا بے پردگی ہے داخر کی حکومت بے پردگی پہ زور ہوں سمجھ لگی اسلام کی اندر بے پردگی ختم کر جرائم آفر ہوں یہودی یہ چاہتا ہے کہ میں جرائم دنیا پیدا کرانا پرانے پاس کے لکھاؤں نہ دی صفت ہے کہ دنیا میں زمین میں, میں فساد کے لیے بھاگے پھرتے ہیں ہما وقت لیکن فساد پھیلانا تو سٹین پتہ سی حکومتیں اسلام دیا رہی ہیں تو میں فساد کے میں کامیاب ہوا نا دیکھو جان سمجھو پھر ایک ہونے کی مثال بام سازی کتنا بم فٹان بھی دسیو ہر بد اچھی دا <laughs> مذہب لوگ دن بن پھیل رہے نے کی وجہ ہے بات ہی میں میں کہہ سچی نے کہا ہے وہ ابھی دن کا دن پھیل رہن ہے جب بہت ہوتا ہے اسلام نے کہتے ہیں توڑ ہو بھی ایکٹر میں بات رہا ہے بس میں کہ جارے بس ہوئی کہ کی وجہ اسلام اگڑ رہا ہے کہ پھیل رہن اسلام گھت رہا اے بات رہا ہے تو بہن میں چودو آلے نے دنیا پشاندی دیتے چودو وجہ تھا, کیونکہ کیا سی کیا سی فرنگی. حکومت کے خلاف بولنا جرم آج سولہ ایم پی او لگی ہے سولہ ایم پیوں تو سارے سولہ ایم پی او یہ حکومت وقت کے خلاف بولتا ہے اچھا حکومت کے خلاف بولنا جرم اسلام دین کیوں جی حکومت خلاف بولن کی اجازت دینا تو میرا سارا بند پوسڑا چک دینگ میری حکومت ایدر لاؤ پابندی، تاکہ میرے ہون فراؤن، بولے نہ جو. جدو حکومت, تر خلاف, بولنا جرم ہونا جدو حکومت تر خلاف بولنے کی بادشاہ عمر بن خطاب ہو. جدوین کے خلاف بولنے کی پھیل رہا ہوں حق مکر ہونا ہے اسلام کی آستا ہے اسلام آتا ہے اسلام آزادی جو سیاسی بندہ بھی بولے حکومت کے خلاف تاکہ بن جائے ہمیں لگے جگہ ہتی دنیا دا بادشاہ اے تے دنیا دا بادشاہ ہوے حضرت فاروق اعظم نے ایک بندہ اٹھ پوچھ لیا ہاں جی کی بھاگ گئے نے اگلے جواب دے رہا نہیں نہیں پارکاں میں کھڑے ہیں ہائے ہائے انہاں دی بہن نو کھوتے لین کردار نو پوچھ کوئی سمجھدا ہاں جی جناب ٹیکس کی لارہ جے اپو چھکدا کوئی ہن اکھڑا پڑھ پڑھاں اندر 15 روپے دا ٹیکس سادا جا 15 حضر صاحب نگرانہ جہا آپارے آلی شانے خلاف بول سکے بننے بولو نا جی چو بولنا نہیں قرآن خلاف اسلام خدا را دولت نہ بنے چلن بھی بولن بھی بولنے آپے ہر مذہبی آزادی یہ بہت بڑا فیتنا جیسے آپ لڑائیاں یہ وہ اسلام نت مارو ہر کسی رام خدا رسول بولے خبردار ہو اپنا خبا نہ کر بیٹھے برباد نہ کرے فساد کا سمجھ نہ بنے کوئی رحمت کے نہیں ماں سو انگریز کی حکومت کی سارے ملکی جڑے دیکھ رہے کو خلاف بولنا تندر ہونا کھا رہی امام کی کتاب پر پابند لگا تو یہ لوگوں کے خلاف بولتا ہے کتاب میں یہ اسلامی حکومت کوئی با قیدی اسلامی حکومت کر جد ہے پاس لا تر گل نہیں آ سکتی اپنے بول نہیں سکتا بہت ہی نہ اگلے میری پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ میں جتھا ایسا پیار کرنا چاہنا جہاں سوچریز ہوکومت چلا مقصور مطلب مقصد نہیں سکول کے ذریعے مقصود حکومت ہوگا تا بار کیا یہ ہماری ساج پہ ہم سال تو کوشش کر کر کر یہ ہماری ساج پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج رو رہے ہو جی ہر بندے تمام حکومت لگی ایسا مقصود اپنا کرنا سچی دسیا جو شہ دسو جی مک جائے تو اگریز کی حکومت چل چل. ایک ایسی کہ او انگریز حکومت ابو یہ بازار کر پہلے ہاں کی ہے حکومت سکول بند ہو جا سارا نہ ہو ہے کہ نہیں ہو سرم سکول جب اگریز کا شیطان بردار میں فرما برداری صرف ہے کہ نہیں تو میں کیا لان پیا جب حکومت نو تسلیم کی فرما برداری کر رہا ہے دا کر دے تو کی سچی دس جدو ہر شرکت مسلمان چاہن حکومت ہو گئی سب کا سمجھو دان نکل گئے جی سب جی سہرے چلیے لیکن پلس کوئی نہیں ح جب اسلام کی حکومت کے تحت رح گاخر ہوگے کاخر کر نہیں سکنگ فساد نہیں پا سکے تند پہن سو کوے گی فساد جگریز ہی سوچ نے دیکھو کی برطانیہ میں کل پڑنے والا رہے مانگتا حکومت دی حکومت حکومت والا گئے اس کی برطانیہ میں شدید ضرورت ہے جی <San> مرضی <San> <San> <San> <San> فلانا تبلیز کا پوترا یہ فلا پوترا تسی لے لا کسی لے لا جی رو نخلانی ہو گیا جب آپ بےمان ہو گیا میری حکومت من کے اسلام میں لندن میں اسلام میں پتا نہیں کہان ہو گیا اللہ بھائی جماعت نے کاشن کمار چڑے گا تو میں ڈونا گا وہ یہ لکھ رہا ماشاءاللہ لاکھوں کافروں کو مسلمان کر دیا ہے خود ولانطیا ولانطیا کے کافر مسلمان کی ہیں آپ کافر ہو کے جل لو کہ مسلمان کی ہے جی سب پیسے وانا مراداں م اللہ اے تو جنوں مسلمان کر بھی بیٹھا نے تے او اپنے ورگا کے سب کافر تو معاف کر دیا نہیں کہہ کے مسلمان جی حکمر کو ماننے والا ایمان کی دو بندے سمجھ رہے سرسواری کی تاریخ دیکھیے ہلا میں دالی منازیہ منصوبہ بجا جیت کو سبام سدام سب کچھ منہیا ٹبر می میں خود گنادار فوٹو ویچیا सड़िया के, के, पैं, के नहीं क्यों सड़िया चोर नहीं चोफे नहीं सारे ओखे लंदन में سدام مار کیوں دسو معلوم ہے اپنی حکومت منوانا لگی اپنی من وہ پیر صاحب بھی روکتے تو میری داڑھی میں رہتا ہے کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے لگی حکومت ہےڑی یاد رکھنے والا <سؤال> کافر یار میری میری لگا حالت اسلام کی دیکھ کے مگر جب فلم دکھاتا ہوں تو جاتا فوراً تو میں تو جناب کو حکم سمجھنا سرکار میں تو کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں تمہارے پر خردار ہے آپ ہیں آپ کے لیے لندر میں گڈی بھی ہے گڈی بھی ہے سارا کچھ کون سمجھ لگی انگریزی تہذیب کے اجزا نے انگریزی تہذیب کا سب سے بڑا اس کی حکمرانی ہے حکومت ہے اس کی حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے والا مفتی ہر پر دی دی دی کہ کہ اسلام اسلام خدمت خدمت ہے حکومت اور یار کس میں بولنا تم نے چھو بھائی چلے کیوں کہ بولے کون بولے ہوں یہ نہ اگر آپ کو باقی در چوپ کیونہیں تسی بول دیں گل نہیں کرنی یہ ایک ہواں دیں سارے چوپ سارے کیسے چوپ سیدنا بیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت ہوئے دونے دولانا لہا کوئی ناوکو فرد اخلاف اور امت رجی دولانا بھی آبی ہے ہے ہی ناوکی سکتا ہے آپ کو وہ سیڑا مانونہ کتا ہے لہا رہے ہیں جیلہ جا رہے ہیں جیلہ گئے ہیں جیلہ گئے تو تو تو تو تو بے بے خبر خبر ہے ہے کے خدمت کر رہا لیکن اور لگا امیر امیرا سن کے اور مواد لشکر کا مہربانی کرو مواد دو سام لشکر تبلا کے خلاف میں جناب انشاء اللہ مواد دیا گیا ہر جی تے ہر گمراہ پھر کے جماعت دے سلاب. بواد ہے تو کو اور اگر ہے جو رات تو کے دے خلاف ایک ہو جا دے. خدا دی کر نا نا کرو سا ہی سا ہو ایک نہ بابا کملے شاہ بادشاہ میں حضرت صاحب صمیرے لشکر طبلالے <سؤال> کو دوجہ دیجئے جتنے جاندے سنم مسئید ہے نکیالے سے چندہ لہن آسکے گئے ہم دو کمیٹی شتر جو دیجئے میں نکلو ہے جہاں تراتی ایک مولوی آزو مرگا تو سیدہ ہی پتا دیجئے ملتان دا نگران ہے سی او سامنے بیٹھ کے پوچھا حضرت آپ پڑھے نہیں جی میں نے بنایا ہونا شا نے بنایا کیا اولا ماں ایک جاہل ایسے کو امیر بنا سکتے پڑی شہر کو نہیں تو تکلیف جو کی حضرت ہاں ہاں ہاں حضرت نے کہا جنت ہے اپنا جنت میں کوڑے کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا بافی یہاں سے بہتر ہے حدیث بحال ہو رہی ہے ابو نے آخیا سرکار حدیث میں تو کوڑے کلاس جاتا ہاں. ہے آپ ہیں تو حضرت میں کہاں پڑا ہوا ہوں سوبانامہ تو پھر سنیا نا گل کوڑے کا لگا ہوئے میں دسا تو, تو دا. سی تسان اکیبت کی تھی. ہر کسی ان خلاف بولنا یہ آخنا فراڈی نے چکر باد نے دغا باد نے فلان نے فوٹو نے جی بچ شامل ہے لکھا خلاف نے لکھا گیم ملنا اس بندے جینے پی گل کی کنفل رشوت خور نے جی ہاں جی من خدا رسول پوچھا نہیں چلنا سولہ جان دے گی تنخواں دن ب دن تخیصیاں بڑھ رہی وا رہے دیا تنخواہ بھی ودا رہے ماری دا دا جی لیے <مکفز> <س nesse> <عمل> ایک تقریر کی بتاؤ کے پاس جانا ہمارا فیصلہ کرو یہ بسو ساگڑے موجود آیا لائگی کور جی مان ہوں شرا پیڑان نہیں <تصالح> قرآن <تصالح> <sy'm cutting Immer> <sofsuggling> کپڑے پائے ہر رنگا کرنا چلے <تص>... <تص>... آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیسے مرسی گالا میں جو آپ دعا دن دے ساں میں نے انہوں گالا کرنی ہے انتے ہیں انہوں دعا دن دے سا رہے تھے کہ ہمیں نے کھائے رہے وہ کو پناہ کیا جاتا ہے دانیال دانیال صاحب کیا کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں کہ پھر ہر گالا میں دن دیوار میں جلائے دعا دن دن دا حضور سبکار ہو رہی تو کچھ کر ساں اگر یہ پناہتا ہے کہ ہوگا بھی کچھ ہمیں پاس دے گے خدا نہیں لانسی مشرق نے خدا رسول بنا اپنے دشمن بنا سو دشمن گوارا کر سکتے اللہ رسول نہیں کھا کو پیسے بھی لو خرو کچھ سی رقب قبضہ اصا ات نہیں سکتے اصا دین سکتے روٹیاں کھانے اللہ خدا رسول بہت اچھی میں اللہ تعالی معافی نامر والے نہ میں کوئی گلی نہ کوئی عالم نہ کوئی اللہ میں درد سو لکھ نبی نبی بوریا پک سچی دسا یار خود ماں خود اچھی دسو نبیا سنتے پتھر کھاد نے یا لکھی پیٹ دسو لو نہ کسی بلی کا لو کو مسجد آئے سی سرکار جدو آسالت کیا مسجد آئے سی نمبر دو نمبر ہے یا نبی اٹھے دور سیدیا جا جان سرکار سوال ہے بے. جان بھی دجالا دجالا اور مجاہد کا فرق کر خود الا رہے جال قوم خود کیا مبلک تبلیغ میں جس بندے نو اپنے بے خبر ہوا تبلیغ کرنا حرام ہے پتا چلا میں تبلیغ کر رہا پیرن لگ پڑ جائے میرے گاہ جانے میں صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ جا رہا ہوں اس طرح میرا نفس ہوگئے تو تا میں تبلیغ کر سکتا اگر میرا خطرہ ہے اس کے لڑ پوندے میرے ہاتھ سے تبلیغ حرام قرآن کا فرمائے تباش ہو بالحق و تباش ہو گل ایمان والے حق کی وجہ حق ہے ایک دوسرے کو پھر ایک دوسرے کو صبر کا حکم دیتے لڑنا ہے تو صدر کا حکم کیوں ہے شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتلاع اتلاع رکھا ہے بولو شریف دو سال سال جا فرد ہوا چکا نبی نے دسا کہ مجاہد کے لیے اصلا اٹھانا فرض ہوتا مگرم ہوتے اچھا ایک منٹ ایک منٹ اچھا ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ حالات ملک کے ایسے ہیں کہ مہربانی تو کرو کہ ہم سنت کے ساتھ نہیں حالات کے ساتھ لوگ کوئی تلک نہیں صرف حالات نہ چلتے رہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جھر کو ایک کافی منافق ملک کو مدر ٹھیک ہے نا حالات کو مد نظر رکھ کر چلنے والا منافق ہوتا ہے بے نبی کی شریعت کو مد نظر رکھ کر چلنے والا موبائل ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں آج حالات بہت ہی سخت نے پڑا تو لا کے دکھا تکلیفا بہارا کا سامنا کرنا پیا نہیں کرنا پیا فرشتا آدھا آرشتا فرشتا اصل بنے لے ہاتھ رکھیا اور سو کاخر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھول وہ میرا ہے تو بے تعداد بھی لگتا ہے سپال اکبار کدم مر مرے تو مرے کیوں مسلمان کہ عرب دے اندر بلا سلاخ نہ مہان امن رکھی ہوندا ہے اگر حکم نہ ہوندا تے جہاز ہے کہ مارن والا وہی سمجھ نہیں لگی ہو ہاں دیا تن گن بدل کافروں کو قتل کر دیں تن با اسلام لا ما جی کریا ما جی کریا پر میری بال تو تم ان داوا کہ 43 کو قتل کر دو سمے تم اندر بکھین شرح کا پہلے حکم جیڑا فرمایا قتل کر دو مرتا دکھو وہ حکم حاکم نو کہ عوام نو پتہ ہی پہلے ماڑا بند کو حج تر فرض ہونا یا پیسے تو فرض ہو حج نہ کریں گے ٹو ٹور پہ گا تو اس کو مدرس جتنا فرض ہے وہ پورا کرے نہیں کرتا تو پھر ہی اوے قیامت نو اپ دوکوں جا کے کیا سانو کی لگے اس خدا رسول پہ احکام جڑے ثابت سے فرض کا داو پورا کرے بتا نہیں جانتے زیادہ سمجھ اندھے کالے لگے لیکن داو اسلام میں جڑے جب دنیا کی حکومت کو مان گئے جب مانگ گیا پہ سو اگر میرے پاس پگلا پینٹریز کا میں تیرو پوا لوں میں پوا لوں تیری داڑھی میں خود من گا <متنسان> تو کے داری آرے اسلام دنا بندہ جبر حکومت دم ہے اور خیرت رکھ دے اندر کہ یار واقعی کوفر حکومت دنیا تی ہونی چاہیے قسم خدا کرنا تھوڑے ورگی کروڑا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بالکل پہلے مراد پیری ہوئی ہم نو ہی ہی چشتی گل من سیوا باقی دنیا کا کوئی مخالف یہ دس کفر حکومت دی حکومت کا جاسل تھم میں جی کائم سکول جی پہ دسیا کوفر تو ہے بہت خیال ہو ہے لیکن اس کے مخالف صرف یہی ہے باقی نہیں تو ہوں وہ دس گاؤں جس سے تو برا جان کے برائی دیکھ رہے پہلے کہہ رہے مخالف بھی کوئی نہیں جس سے تو برا جان رہے گی مخالف کیا بنا ہو تو موافق ہوگا جناب جناب جناب ایک منٹ جناب ایک منٹ یہ دسو کی داغت اسلامی پریشانی جی وہ بول سکتے یعنی اس ایک کمیٹمنٹ بھائی یہ مطلب یہ نکلے کہ دین بھی تبلیغ اکثریت نال ہوتی ہے بغیر اکثریت مشرق مشرق مشرق اسی کو کہتے ہیں دسو نبیت کیا کہوں گا سی کہ لاکھ لاکھ کٹھے ہو کے لاکھ ربی روانہ تھے کیا لما بارہ تھا تو لمبے آ یہ وراثت کن کی ہے نبیوں کیا یا کسی اور کیا ہے نتی ہےم کرتے ہے کاملام تبلیغ کرو اللہ تالا کیا پوچھے گا تیم دست سی ہر بندہ حکومت اسلام کی کرے نئی حکومت کی حکومت کے خلاف بغل بھی رکھے اور جنا بول سکتا بولے بول رہی جی مسل کر پہنچایا کر رہے نہیں جی دن جا رہی ہے اگر دوسرے جاؤ گے کیوں کروں کہ جناب دعوت دینے گے دینے یا یا کھڑا ہے ہے بات ہوئی پھر پھر دے جگ فرا باقی سارا لانت پی گئی ہے یار ہوا بھی مجبور ہے بند ہو جیان ہو جی مجبور سکتے نازمین لیکن اس قابو والے جیسا کہتا ہوں ایک ایک کو نہ تو کیا تھی گال ہے جڑا پیو ہے سارے دا جندے سارے اتم بم نے ساری حکومت تے جڑا نا قبضہ ہے اونوں تبلیغ کرنوں پھرنا ہے ہاں تو جا اپنے یا شروع کر میرے ساتھ تو اٹھمان کھانے انگلینڈ تے جوں گا کھانے والے تے ساری تیری بولی سمجھندے نہیں وہ تبلیغ کرے گا انہاں نو کراں تبلیغ کرنی دا تو کیوں لیکن نہیں مندیو فکیل والی تاثیل میرا کیس ادھر ختم کروت تکریف سنا جماعت نہیں ہاتھ بنا لی میٹھی ہے ہوتی میٹھی ہے کبھی میں بتاؤں گا ایک بھی تو لکھائی گل دی وقت منڈی اوئے او گل سن گل سن اینا اینا منڈی کیتی اے لو تعالیں گل سن گل تو او میں earth... <situación> نماز نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے کہ نہیں جب دعوت ہوتا ہے چلو مرے منٹ فرض دین پہنچانا ہے یا دین پر لوگوں کو چلانا ہے کئی نبی ایسے ہوئے جنہیں بہت مچی نہیں ہوا آئے اسی طرح چلے گئے نزی کو مجرم نے جب اسلام آباد ماؤ نبی جو اترا سب پہنچا دے تھوڑنا پتہ نہیں مب مب کا فرض یہ ہے کہ جو دین ہے اس کا ہر روز پہنچا چکے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارا یہ دین ہے ہر کسی تک پہنچانا نبی مبلک کا فرض نہیں ہوتا ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں ہر بات پہنچانا تو فرض لانتی ہوتی کھڑے تھے تین تھا باغداری وہ بھی گیا دو چار چیز لے کے اپنی اسلامت ہے یہ اسلامت ہے اسلام احکام کا نام ہے جو احکام کو مانتا ہے وہ مسلمان چاہے ہے کس لیے چاہے بات مردی ہے وہ لانتی اسلام جو اسلام غیر مشروط حکم نو تب مشروط کر دیتا ہے سابق پاک ہے تو دعوت میں ہے مرنا پائے گا تاریخ اسلام تو باہر ہے تحری اسلام تو باہر ہے اسلام کی دعوت دیتی ہے صحابہ نے خدا کا کار پویت صحابہ کیوں نہیں پڑھائی تحریر بھی نشانی بڑھا رہا تھا صحابت کو نام پیو ہماری اچھا ایک نمبر تبلیف کرنی سننے والا چالیس میں لیکن ای بعد <تصفح> میں <ach dictionaries> <taste dan purse> <taste> <strangely> <taste> <taste> دی دی دی یا تو گا یعنی گستاخی خدا کی لانت ہو چپ کر کے چپ کڈو لے تو پر تہماز نہ پڑنا او کافر اعظم تیرے نال دا گستاخ اے رسول کوئی کتا کافرہ الیاس کنر دے راستے تو ارے چلے ان تے میرا دلاندا گستاخ اے تیرے خول اللہ دی گستاخ پوچھنے والے میں خدا کی غیرت نہیں کر رہے کام کر رہے جی مطلب جو لال آدر جانا سمجھ آئی یونیورسٹی جانا دا کو دعا ہو بجلو سب کچھ ہو سکتا ہے حکومت کا مسئلہ ہے حکومت کو ماننے والا کافر ہے حکومت کی حکمرانی کو صحیح جائز سمجھنے والا کافر ہے دشمن مسلمان آسان موٹے پڑی بیٹھے ہیں اس مان داری والے پگا سورا سور ہے <تصفيق> سب کو ہے، میں دی حکومت من رہے مگر آنے سولہ موڑ خون اگر علیہ السلام کا دعویٰ صاحب نبوہ کا دعویٰ کرنے سے ایسا ہوں بھی ماننا آنگے تو کھڑو کھڑو ایک بندہ نے جو ایسا کہہ دیتا ہے یہ جہرہ سلام ہے نبیہ نے کسے وہ ریتا کرتا ہے بل شالالانا ہمیں یہ نے بھی کہا سبلی کی دواز کو بھی شکریتا ہے بلکہ ہے نجھے ایک کو دیتا ہے پچھو ملک لیتا ہے جب پچھو فرنگی ہے ہے ہم جدید حکومت تیار ہے لیکن خالد اسلامی حکومت ہم کبھی بھی ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے متے پور نے پہجان کی تھی سنتالیس ملک بنے آخر حکومتیں بڑھائی نے اسلامی جن ایک لارڈ کر حکومت لو کے بام رکھ لو آن دے من دے حکومت نظام نو تسلیم نہ کر کے چاقو نہ رکھ جانا دہشت گرد دہشت بھی بول دیا سر اصل دینا مطلب بھی دلیدہ کا تاریخ دے بھیا مغل <سؤال> سلطنت دے مغل سلطنت عثمانیہ نو ہن مکھیں 14 دے کافر کونه یہودی مجودی سب کو یہ نہیں کافر یہ دیہان نو پرتلن ای دا بتا کوفر کی میں او دا کچھ ہے جاندا باقی گستاخی ہے پر تو پر کوئی جما تھا تو یہ ہاں اگر برپر جی بتائیں جماعت مجھے حکم رضا برطانیہ آیا حکومت مدارس قائم مدرسے قائم سارا کچھ قائم ہے مدرسے قائم موجود ہیں مدارس موجود ہیں برطانیہ نے آ کے مغلیہ سلطنت لو لے لنگرے بہادر شاہ زبر برداشت نہیں کیتا شکایت آدم نو ملتی پی نشر کو سنیا چپڑیاں بڑا جی مکدیا نے بلیکیل ہی رکھو